مدنی چینل دیکھنا کیسا ہے حضرت صاحب عالم نہیں ہے ان کا مدنی مذاکرہ کرنا کیا درست ہے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا